جنت و دوزخ کا بیان اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں ایک دن جنت کا بیان ایک دن دوزخ کا بیان آج جنت کا بیان سنیں گے جنت اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اپنے فضل و کرم سے ایک شاندار مقام تیار کیا جس کو جنت کہتے ہیں اور جنت بہت عظیم الشان ہے وہاں ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک چاندی کی ہوگی کنکریاں موتی کی ہوں گی یا کوت کی کنکریاں ہوں گی مٹی زعفران کی ہوگی وہاں خوشی ہوگی غمگین نہیں ہوگی ہمیش کی ہوگی موت نہیں ہوگی کوئی چیز خراب نہیں ہوگی اور کبھی بھی جوانی فنا نہیں ہوگی جنت کی عمارتیں نور کی بنی ہوئی بعض یاقوت سرخ کی بنی ہوئی بعض مرد کی بنی ہوئی جنت کی زمین سفید وائٹ میدان کافور کی چٹانوں کا اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور نہریں جاری ہیں میرا کالی سلا تو اسلام نے فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک کا خلاصہ پیش کرنے چلا ہوں حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچاس جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے جنت ہے کہاں آئیے میں عرض کرتا ہوں آپ کو جنت کہاں ہے جنت سات میں سیونتھ اسکائی کے بھی اوپر پارا ست سورے نجم آئٹ نمبر چودہ اور پندرہ میں ارشاد ہوتا ہے سدرت <عند> المتا <عند عند عند عند> <عند جننت المعوى> کے پاس اس کے پاس جنت المعی یعنی سدرت المتا کے پاس ہی جنت ہے اور ایک حدیث میں ہے جنت کی چھت عرش پر ہے مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں ہمارے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں مباحثہ ہوا بحث ہو گئی تکرار ہو گئی جہنم, میں جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے تکبر کرنے والے داخل ہوں گے جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے اللہ تبارہ کا وتعلی نے جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا جنت سے رب تبارہ کا وتعلا نے فرمایا تم میری رحمت ہو میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور تم سے ہر ایک کو پر ہونا ہے جنت بھی بھری جائے گی جہنم بھی بھری جائے گی جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے جہنم اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے جہنم میں تکبر کرنے والے داخل ہوں گے اور جنت میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے مفتی احمد یار خان نعمی رحمت اللہ سفا پانچ سو چھپن پر لکھتے ہیں چونکہ جنت اللہ تعالی کی رحمت کا مظر ہے اللہ تعالی کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس لیے پہلے اس سے خطاب فرمایا یعنی جنت سے پہلے اس سے خطاب فرمایا یعنی جنہیں تو ضعیف سمجھتی ہے در حقیقت کمزور نہیں وہ تو میرے رحم و کرم کا مرکز ہیں بڑے درجے والے تو جنت کو بھی بھرا جائے گا اور جنت کو بھی بھرا جائے گا جب جنتی لوگ اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جائیں گے تو جنت میں اب بھی جگہ باقی ہوگی اسپیس ہوگی اب بھی اور جنت بہت بڑی بہت بڑی کتنے بڑی ہے انشاءاللہ مزید آگے میں ارض کرتا ہوں تو جنت میں کافی جگہ بچ جائے گی تو جنت کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کی جائے گی وہ مخلوق کیا ہوگی سنیے معلوماتی بات بھی ہے میرا کا علی اسلام نے فرمایا جنت میں بچی ہوئی جگہ رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جنہیں جنت کے بچے ہوئے حصے میں رکھے گا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مرعات میں مفتی احمد یار خان نائمی نے لکھا جنت بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کی جائے گی مگر دوزخ بھرنے کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جائے گی کیونکہ بغیر عمل جنت مل سکتی ہے مگر گناہ دوزخ میں بغیر گنا دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا سبحان اللہ تو دوزخ ملے گی بدعقیدگی کی وجہ سے بد عملی کی وجہ سے جنت تین طرح سے ملے گی اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے علا See ya. See ya. کل جنت الفرداسعدی بغیر حساب آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جنت تین طرح سے ملے گی جنت کسب سے بھی ملے گی اور جنت کسبی بھی ہے وہبی بھی ہے عطائی بھی ہے اپنی نیکیوں سے جنت ملی یہ کسبی ہے کسب سے ملی کسی نیک کے فیل جنت مل گئی یہ وہ بھی ہے اتا وہ بھی جیسے ماں باپ کے چھوٹے بچے جو مریں گے انہوں نے کون سا عمل کیا مگر ماں باپ کی بنا پر انہیں جنت مل جائے گی جیسے دیوانے مسلمان جو پاگل ہوتا ہے اس کو بھی جنت مل جائے گی اس نے عمل تو نہیں کیا اور انشاءاللہ اللہ ہم گنہگاروں کو آکا کے توفیل جنت عطا ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ, انشاء اللہ. صفے ماتن اٹھے اللہ خالی ہو سوٹے زنجیریں اللہ گناہ گارو چلو مولا دے کھولا ہے جنت کا گونا کارو چلو مولا دئی کھولا ہے جنت کا صلو صل علی الحبیب اللہ تعالی ہوتا محمد اب جو قوم جنت بھرنے کے لیے پیدا کی جائے گی ان کو جنت کیسے ملے گی اٹائی تو کسبی طور پر کسے ملے گی اچھی اعمال کی بنا پر ملے گی اس کو کسبی طور پر ملی جس کو کسی کے توفیل ملی یہ ہوئی وہبی اور دوسری طرح سے تیسری طرح سے اٹائی اللہ اکبر اب یہ جو مخلوق ہوگی یادم علیہ سلام کی اولاد نہیں ہوگی اور اس مخلوق کو حوریں عطا نہیں ہوں گی پھل فروٹ اور دوسری نعمتیں دی جائیں گی جنت میں اور اعلی حضرت نے یہ لکھا کہ وہ روحیں جنہیں اللہ تعالی نے دنیا میں نہیں بھیجا انہیں اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے گا سبحان اللہ تو وہ انسان ہوں گے مگر حضرت آدم علیہ سلاط وسلام کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے جہنم سخت اور ازابات سے بھری ہوئی اور جنت نعمتوں سے بھری ہوئی جب جنتی وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا تو دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا جہنمی جب جہنم کے آذاب کو دیکھے گا تو ساری عیش و عشرت بھول جائے گی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کفار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں سے مالا مال ہوا ہوگا کہا جائے گا اسے اس آگ میں غوطہ دو لہذا اسے آگ میں غوطہ دیا جائے گا کہا جائے گا فنا کیا کبھی تو نعمت سے مالا مال ہوا وہ کہے گا نہیں میں نے کوئی نعمت نہیں پائی مسلمانوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت بدحال رہا مصیبت زدہ رہا کہا جائے گا اس سے جنت میں غوطہ دو اسے جنت میں غوطہ دیا جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا فلاں تھی نے کبھی سختی دیکھی کیا تو کبھی مصیبت سے دوچار ہوا کہے گا نہیں میں نے تو کبھی سختی دیکھی نہیں اور نہ ہی کبھی مصیبت میں مبتلا ہوا اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نائمی لکھتے ہیں پتا لگا دنیا کے عمر بھر کے ایش و آرام وہاں کے منٹ بھر کے ایک ہوتے پر بھول جائیں گے قیامت کے غ... وہ جہنم کے ہوتے پر تو بڑی سخت جگہ ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا میں کوئی خاص مصیبت پڑے تو سارے ایش فراموش ہو جاتے ہیں وہاں کے ایش کی ایک جھلک وہاں کی ہوا کا ایک جھونکا عمر بھر کے دنیاوی غموں تکلیفوں کو بھلا دے گا انسان کو چاہیے اس طرف دل لگائے اللہ اکبر تو جہنم کتنی خطرناک ہے کہ ایک غوطہ دنیا کی ساری رنگینیاں بھلا دے گا دنیا کی ساری عیش کوشیاں بلا دے گا دنیا کی ساری راہ سامانیاں بھلا دے گا اور اس کا ذہن یہ بن جائے گا میں تو ہمیشہ پریشان ہی رہ اور جنت کا ایک غوطہ اس قدر فرحت بخش ہوگا کہ دنیا میں کنگال طرح طرح کی مصیبتوں کے باعث بدحال رہنے والا جنت کے ایک ہی غوطے کے سبب سارے غم بھول جائے گا جنت میں موسم کیسا ہوگا سنیے سردی ہوگی گرمی ہوگی کیا ہوگا سمر ونٹر کیسا موسم ہوگا جنت میں نہ شدید گرمی ہوگی نہ شدید سردی ہوگی بلکہ بہت ہی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا اس کا قرآن پاک میں بھی دھیان ہے اللہ کرے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ہم قرآن پڑھیں سمجھیں عمل کریں اللہ نصیب فرمائے چنانچہ پارہ انتیس سورہ دوہر کی آٹ نمبر تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرون لم شم ولا رو نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹٹر نی سخت سردی قیامت کو جنت جنتیوں کے سامنے لائی جائے گی اور جنتی قیامت کے روز جنت کو بھی دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھیں گے چنانچہ پارہ انیس سورہ شیوارا کی آج نمبر نبے میں ارشاد ہوتا ہے اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے کس لیے لائی جائے گی تاکہ پرہیزگار جنت کو دیکھیں اور پارہ چھبیس سورہ کوف کی آج نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے پرہیزگاروں کے, پرحیز پرحیز کے کہ ان سے دور نہ ہوگی جب جنت قریب لائی جائے گی تو متقی لوگوں سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا پارا چھبیس سورہ قوف آیت نمبر بتیس میں ارشاد ہوتا ہے کل حسین یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے نگہ داشت والے کے لیے مانگتا ہوں میں خیلا دولہ ہوں لوہ میں اس الکل جنتل جنتل سردا بھی غیر حساب آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قیامت کے روز سعادت مندوں کے جنت قریب کر دی جائے گی ان لوگوں کے جنت قریب لائی جائے گی جو دنیا میں کفر سے بچتے تھے گناوں سے بچتے تھے وہ جنت کو دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے خوش ہوں گے کہ وہ جنت جس کا رسولوں کے ذریعے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا اور یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے اللہ ہمیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے جنت دکھا دے عطا فرما دے جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری بھی کرنی چاہیے یاد رکھیے خوف خدا اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کا ڈر کہ گناہوں کی بنا پر جو اس نے گناہ گاروں کے لیے سزائیں رکھی ہیں اس کا ڈر خوف خدا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے بہت پیاری ایک شکایت آپ کو پیش کرتا ہوں خوف خدا کتاب سے بہت پیاری کتاب ہے اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ خوف خدا پیدا ہوگا خوف خدا کے متعلق آیات حادیس روایات اس کے اندر موجود ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعلن کے دور کی بات لکھی ہے شرحسدور کے حوالے سے یہ بھی کتاب بہت زبردست ہے موت قبر برزخ حشر کے معاملات شرح وسدور کتاب میں لکھے ہیں اور مکتبت المدینہ نے اس کو بہت ہی اچھے ترجمے کے ساتھ شائع کیا الحمدللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعلن کے دور میں ایک نوجوان متقی پرہیزگار تھا عبادت گزار تھا اتنی عبادت کرتا کہ فاروق اعظم بھی اس سے متاثر تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بوڑھے باپ کی خدمت میں جایا کرتا جس راستے سے گزر کے گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت اسے اپنی طرف بلاتی چھیڑتی مگر یہ توجہ نہیں دیتا تھا نگاہیں نیچی کیے جھکائے چلا جاتا تھا ایک دن شیطان نے ورگلایا وہ برائی کے ارادے سے اس عورت کی طرف بڑا جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تبارہ کا تعالی کا یہ فرمان علی شان یاد آ گیا پارا نو سورہ اعراف آئٹ نمبر دو سو ایک مس پو مَسَّهُمْ طَائِفٌ پونی الشَّيْطَانِ کرو فَإِذَا فا ہوں مُبْصِرُونَ ترجمہ کنزل ایمان بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس آیت کے یاد آتے ہی اللہ تعالی کا خوف غالب ہوا وہ نوجوان ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے وہ دیر تک جب گھر نہیں پہنچا تو بوڑھا باپ تلاشتے ہوئے باہر نکلا اس کو پایا تو لوگوں کی مدد سے اٹھوایا گھر لایا جب ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا سچ سچ بتا کیا معاملہ ہے تو نوجوان نے سچ سچ سارا واقعہ سنا دی اور جب بتایا کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی یہ آیت دوبارہ تلاوت کی تو پھر اللہ تعالی کا خوف غالب ہوا اور اس نے زور دور چھیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا راتوں رات غسل و کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا یہ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کرنے کے لیے تشریف لائے فرمایا راج کو اطلاع کیوں نہیں کی ہم جنازے میں شریک ہو جاتے بوڑھے باپ نے عرض کی امیر المنی آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب نہ سمجھا فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو وہاں پہنچ کر حضرت فاروق اعظم ربی اللہ تو انہوں نے پارا ستائے سورہ رحمان کی آج نمبر چھیالیس تلاوت فرمائی یہ آئے اور اس کا ترجمہ سنی ہے. اللہ ہمیں اپنا خوفطاف فرما دیںجمہ خوف کنزل ایمان جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں فاروق اعظم نے یہ تلاوت جب کی سورہ رحمان کی یہ آئے ولیمن خوف اور مقام ربی ہی جنتان تو قبر سے اس نوجوان نے با آواز بلند پکار کر کہا یا امیر المکمن بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں سبحان اللہ تو خوف خدا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے کون سی جنت جو رب کی رحمت کی جگہ ہے کون سی جنت جہاں پر سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں وہ جنت جہاں پر کبھی فنا نہیں ہے ہمیشہ ہے وہ جنت جہاں موت نہیں ہے جہاں تکلیف نہیں ہے جہاں پسینہ نہیں آئے گا جہاں کپڑے پرانے نہیں ہوں گے جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا جہاں کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی خفی خدا والا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے والمن خوف قوم اور جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزاں ان میں لکھتے ہیں جس اپنے رب کے حضور روز قیامت موقف میں اصاف کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو ڈرے کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہ معاشی ترک کرے گنا چھوڑ دے فرائض بجا لائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں کون سی جنتیں جنت عدم اور جنت نعیم اور یہ بھی کہا گیا اس کے لیے دو جنتیں کیوں ہیں ایک جنت رب سے ڈرنے کا سلا اور ایک شہوت یعنی بری خواہش ترک کرنے کا سلا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اپنا خوفتا فرمائے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل پرمانے یاد رکھیے جنت پیدا ہو چکی وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی اور جو جنت میں جائے گا انشاءاللہ وہ وہاں مہمان کے طور پر نہیں ہوگا وہ جنت میں مہمانوں والی خاطر توا نہیں پائے گا بلکہ اسے نعمتوں کا مالک کر دیا جائے گا اللہ اصل جنت الفردا بغیر خساب آمین آمین آمین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم